کے قانونوں کو اس سے کہیے جس نے اوکھلی میں سر دیا ہے اور چاروں طرف سے موسل کی ماں پڑ رہی ہے اب آپ امام احمد رضافا رحمۃ اللہ علیہ کے شب و روز کا جائزہ لیں سنیں ذرا توجہ سے اور دیکھیں کہ انہوں نے کتنا عظیم مجاہدہ کیا ہے پوری زندگی خدمت دین اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی بالی بیڑوں کو ہوشیار کرنے اور رہ زمان دین کی گالیاں سننے میں بسر کی ہے جس کا نقشہ اس سے پہلے والے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بحان میں میں پیش کر چکا اور یہ سلسلہ بعد مثال بھی جاری ہے ایک طرف ان کی تصانیب سے حفاظت دین و مسلمین ہوتی جا رہی ہے اور دوسری طرف مخالفین کی گالیوں کا بھی تانتا بندہ ہوا ہے یہی وہ عظیم مجاہد تھا کہ ان کے مرشد طریقت نے کسی اور ریاضت کی ضرورت نہ سمجھی بلکہ خلافت و اجازت کے ساتھ تمغہ انتیاب بھی پیش کر دیا کہ روزے کی اگر رکھ تو میں امام احمد رضا کو پیش کروں گا اللہ علیہ صفت الصفوت میں حضرت سفیان بن انیا کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے بلند رتبہ وہ حضرات ہیں جو اللہ رس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں یہ انبیاء ہیں اور علماء ہیں ایک سہرا نشین خلوت گھبھی عابد مرتاز صرف اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانے کی تدبیر کرتا ہے اور ایک مخلص و بے ریا صاحب ہمت و مجاہدۂ عالم ربانی عالم ایک جہاں کو عذاب آخرت سے بچانے کی کوشش کرتا ہے بلا یہ اس سے کم کیسے ہو سکتا ہے یقیناً یہ اس سے افضل و اعلیٰ ہے بشرتے کہ جو کچھ کر رہا ہے اس سے اس کا مقصود ذات احد اور خوش خدا و رسول ہو اور یہ شرط و خلوت گزین عابد کے لیے بھی ہے یہی وجہ ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ سن شعور سے لے کر پا وسال احیا اسلام کے لیے نہ صرف متفقر رہے بلکہ عملی طور پر جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمنان نے اسلام کی سرکوبی فرمائی اور آپ کے بالمقابل بھی کوئی معمولی لوگ نہ تھے بلکہ وہ تو ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس تھے اور دنیاوی اسباب نے کسی قسم کی کمی نہ تھی اور ادھر تنہا مرد خدا امام احمد رضا خا اس وقت جو آپ کو منظر پیش آیا اپنے ایک شعر میں اسے یوں بیان فرماتے ہیں بادل گرجے بجلی تڑپے دھک سے کلیجہ ہو جائے بن میں گٹا کی بیا صورت کیسی کالی کالی ہے یہی بادل گرجے بجلی تڑپے اس کے خوف سے کلیجہ کانپ اٹھتا ہے دل پر خوف چھا جاتا ہے کہ جنگل وی میں ہوں اس شیر میں بھی اپنے دور کی سیاسی اور مذہبی زبونی کا حال ظاہر فرمایا ہے اور ساتھ ہی اشارہ فرمایا ہے کہ اسلام کو مٹانے کے لئے کتنا ہولناک اور بیانک ماحول تھا کہ دل کانپ جاتا ہے اور خوف سے کلیزہ پھٹنے لگتا ہے اس کی تصدیق وہی حضرات کر سکتے ہیں جنہیں اس تاریخ ماحول سے واقفیت ہو اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے دور کے سیاسی ماحول کا ایک مختصر سا خاکہ میں پیش کرتا ہوں آزادی کے متوالے شمع حریت پر پروانہ وار نثار ہونے کے لیے میدان عمل میں آگے بڑھ رہے تھے ایسے تاریخ خاص لمحات میں بعض حضرات گاندھی کو ولی ثابت کرنے میں مصروف تھے مسلمانوں کے اس موزی دشمن کو مسجد و محراب میں لا کر ممبر پر بٹھایا جا رہا تھا اسی دوران تحریک خلافت چلی اور اس کے ساتھ ہی تحریک ترک موالات کا بہت شوہرا ہوا اگرچہ ان تحریکات میں مولانا محمد علی جوہر مولانا شوکت علی مولانا عبدالباری فرنگی محلی جیسے کئی مسلم رہنما شامل تھے مگر ان تحریکات کو گاندھی اور نہرو جیسے دشمن ہندو لیڈروں کی آشیرواد حاصل تھی بھلا گاندھی کو خلافت اسلامیہ کے قیام سے کیا دلچسپی ہو رہی تھی وہ تو صرف خرمن اسلام کو جلتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا ایسے عالم میں امام احمد رضح رحمۃ اللہ علیہ نے کس طور ملت اسلامیہ کی رہنمائی کی اس کی ایک جھلک مشہور معرد میاں عبدالرشید کی تحریر سے ملازہ فرمائیں لکھتا ہے کہ آپ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے میدان سیاست میں نیشنلسٹ مسلمانوں کی سخت مخالفت کی یہ وہ لوگ تھے جو ہندو مفادات کو تقویت پہنچا رہے تھے اور حضرت بریلگی کا موقف یہ تھا کہ کافروں اور مشرقوں سے مسلمانوں کا ایسا اشتراک عمل نہیں ہو سکتا جس میں مسلمانوں کی حیثیت ثانوی ہو انہوں نے گاندھی اور دوسرے ہندو لیڈروں کو مساجد میں لے جانے کی مخالفت کی کیونکہ قرآن پاک کی روح سے مشرقی نجس اور ناپاک ہیں آپ قائد اعظم کی طرح تحریک عدم تعاون اور تحریک ہجرت دونوں کے مخالف تھے کیونکہ یہ دونوں تحریکیں اس برے اعظم کے مسلمانوں کے مفادات کے منافی تھیں حضرت بریلوی کا کہنا تھا کہ نیشنلسٹ مسلمانوں کی ابھی ایک آنکھ کھلی ہے انہیں چاہیے کہ وہ دونوں آنکھیں کھولیں یعنی ابھی وہ صرف انگریز کی مخالفت دیکھ سکتے ہیں ہندوؤں کا تعصب اور عداوت نہیں دیکھ پائے اللہ امام احمد رضا خان فاضر بریلوی رحمت اللہ علیہ انگریز دشمنی کے ساتھ ہندو دشمنی کے بھی قائل تھے ہندوؤں نے مسلمانوں کو دکھاوے کے لیے جب بھی ساتھ دیا تو ساتھ ہی ترک گاؤ کشی کا مطالبہ بھی کر دیا کہ کی قربانی نہ کرو تحریک خلافت اور پھر تحریک ترک موالات کے زمانے میں انیس سو بائیس تک ترک گاؤ کشی کا مطالبہ بھی کیا تو مسلم امائی دین نے سیاسی پلیٹ فارم سے اس کی تائید کر دی اعلی حضرت نے ہندوؤں کے مقفی عزائن کو مان کر ان کی دکھاوے کی دوستی اور مسلم عمائدین کی ہندو نوازی کا برم کھول کر سلطنت اسلامیہ کے لیے راہ ہموار کی تحریک آزادی ہند کے ایک دور میں بعض علماء ہندوستان کو دار الحرف قرار دے کر مسلمانوں کو ہجرت پر اکساتے رہے اس ہجرت کا فائدہ ہندوؤں کو ہی پہنچا کسی ہندو نے ہندوستان نہ چھوڑا بلکہ یہ ملک چھوڑنے والوں کی جائیدادیں اونے پونے داموں میں خریدتے رہے اور جب یہ خود ساختہ مہاجرین ذلت و خاری کے بعد واپس آئے تو ان کے لیے گھر اور گھاٹ دونوں کا تصور خواب بن چکا تھا چھٹے چھٹے تو بدلا ہوا زمانہ تھا رسالہ اعلام الاعلام انفس الفکر فی قربان البقر اور عام العش میں انہی مسائل کے بارے میں بحث ملتی ہے اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ سے ترکی کے حکمرانوں کی حالت چھپی نہ تھی وہ اسے سلطان تو سمجھتے تھے مگر خلافت اسلامیہ کا سربراہ ہونے کے ناطے خلیفت المسلمین ماننے کو تیار نہیں تھے آپ کے نزدیک شریعت اسلامیہ میں خلیفہ اسلام کے لیے شرائط اور ان کی اتباع و حمایت کے احکام جدا جدا تھے قدرت نے اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے موقف کی اس طرح تائید کی کہ ہندوستانی علماء تو گاندھی کو ساتھ ملا کر نام نہاد خلافت کے لیے جد جہد کرتے ہوئے اسلام کے بہت سے بنیادی اصولوں سے روگردانی کرتے رہے اور ادھر ترکی کے اندر مستفیٰ کمال پاشا نے باطل قوتوں کے اسلام آز اور خون کے دریا عبور کرتے ہوئے ترکی کی نشاط ثانیہ کی بنیاد رکھ دی اور خود ہی خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا کمال اطاطر کا یہ اعلان اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی فکی بصیرت سیاسی پختلی دینی استواری اور مستقبل بینی کا بین ثبوت تھا یوں معلوم ہو رہا تھا کہ آپ کی مسلمانوں کی بہبود کے لیے تمام تدابیر خدا کی تقدیر کا پرتو لیے ہوئے تھیں دلتے ہیں میری کارآ فکر میں انجم بے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان جب سورج چمکنے لگتا ہے تو اس کی روشنی کو کم کرنے کے لئے خائے منڈلانے لگتے ہیں مگر وہ اس حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں کہ سورج کا ہے کام چمکنا سورج آخر چمکے گا آپ رحمتہ اللہ علیہ کے خاص دین نے آپ کی ہندو دشمنی اور گستاخانہ عبارت پر ان کو ٹوکنے کی پاداش میں آپ پر انگریز دوستی کا الزام عائد کر دیا جب اس الزام کی نویت اور اس سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا تو یہ آشق رسول دوسرے تمام حریت پسندوں سے بڑھ کر انگریز دشمن ثابت ہوا آپ کے مزاج آشنا سید الطاف علی بریلوی صورت حال کا یوں جائزہ لیتے ہیں کہ سیاسی نظریے کے اعتبار سے اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ بلا شبہ حریت پسند تھے انگریز اور انگریزی حقوموں سے دلی نفرت تھی شمس العلما قسم کے کسی خطاب وغیرہ کو حاصل کرنے کا ان کو یا ان کے صاحب رضا مولانا حامد رضا خان یا مصطفیٰ رضا خان کو کبھی تصور نہ ہوا والی ریاست حکام وقت سے بھی قطع راہ و رسم نہ تھی تاریخ میں اس سے بڑا جھوٹ کبھی نہیں بولا گیا کیونکہ حقیقت اس کے قت برعکس تھی اعلی حضرت جو ہے وہ انگریزوں سے جو ہے وہ مطابقت ان کی جو ہے وہ تائید کرتے ہیں محاذ اللہ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو زندگی میں جن محاذات مذہبی سے مقابلہ رہا میں مختصر تھا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں دیکھیے مرزئی محاذ مرزئی قادیانی محاذ انگریز کا خود کاشتہ پودا قادیانیت کی صورت میں زمین میں جڑیں پکڑ رہا تھا انگریز حکومت ہر ممکن طریق سے قادیانیت کو نواز رہی تھی تاکہ مسلمانوں کی مرکزیت یعنی عشق رسول دم توڑ جائے نا سمجھی یا کم فہمی کی بنا پر باغ دیوبندی اور اہل حدیث علما کی تحریریں بھی ان کو جواز مہیا کر رہی تھیں اس دور پر آشوب میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی تسنیف قول فیصل بن کر طلوع ہوئی آپ کی بانگ درا نے قادیانیت کے ایوانوں میں لرزہ تاری کر دیا تیرہ سو چالیس ڈگری میں آپ نے کادیئین خلاف یہ رسالہ لکھا اس کے علاوہ الصب العقاب المبین ختم النبین اور تہرالدین علا مرتدقاد جیسے علمی وقت کی ہی شہ پار تخلیق کر کے ثابت کر دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی اور مجدد تو کجا ایک عام انسان کے معیار پر بھی پورا نہیں اترتا ایسے عالم میں جبکہ حکومت وقت قادیانیوں کو زبردستی مسلمان قرار دینے پر تلی ہوئی ہو اور احمد الناس بھی انگریز کے اس فرزند کے سیاسی مزمبرات سے غیر آگاہ ہوں اعلی حضرت کی تحریروں نے بے شمار بھولے بٹکے مسلمانوں کو پھر سے زیادہ حق پر گامزن کر کے عشق سلطان مدینہ کی دولت زوال سے بہراور کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر مذہبی محاذ وحابیت اور دیوبندیت امام اہل سنت کے لیے کٹن ترین مسئلہ اپنے اسلاف کے مسلمہ عقائد و نظریات کی تبلیغ و ترجیح کی قدرت ان کو ناموس مصطفیٰ کی پاسداری کے لیے منتخب کر چکی تھی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ تو عشق کے بندے تھے وہ کسی کو چھیڑنا یا کسی کی دل آزادی کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن جہاں ناموس رسالت معاب خطرے میں ہو جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کو مصق کرنے کے لیے مختلف ہتھ کھنڈے آزمائے جا رہے ہوں جہاں حضور علیہ السلام کی ذات آپ کی نورانیت بے مثل بشریت علم غیب کو با... باسٹھ کو یہ شامل اس میں بھی اشرف علی تھانوی کے حوالے سے یہ قول لکھا گیا ہے بلکہ اعلی حضرت کے اور بھی رسال ہے اور بلکہ ان دیوبندیوں کی اپنی کتابوں میں بھی اشرف علی خانوی کا جو ہے نا یہ مطلب اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے مثال پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے مطلب یہ وہاوی دیوبندی بھی اس کا انکار نہیں کرتے بہرحال یہ تو چند ایک نکات دیگر مذہبی محاذات بھی دیکھ لیں ان تین چار بڑے بڑے آزاد کے علاوہ مختصر لفظوں میں ہم نے ذکر کیا جو بین الاقوامی لق... عوامی طور پر مشہور ہیں پھر وہ بھی درجنوں نظر آئیں گی ان کے علاوہ دیگر چھوٹے چھوٹے محاذ بھی ملک میں قائم ہوئے جو بظاہر تو چھوٹے تھے لیکن قوت و طاقت کے لحاظ سے بڑے مضبوط اور موٹے تھے مثلا ندوہ کا فتنا سجدہ تعظیمی کا سجدہ اور غلط مسائل و عقائد فاصدہ کا فتنہ مثلاً ایک جماعت نے کہہ دیا کہ حضور علیہ السلام جو ہیں اللاطلاق افضل نہیں یا پیر پرستوں کے گروہ نے کہہ دیا کہ سیدنا احمد دفاعی غس اعظم سے افضل ہیں وغیرہ وغیرہ پھر اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے خدا دا صلاحیتوں سے تمام فتنوں کو نہ صرف دبا دیا بلکہ انہیں مٹا کر رکھ دیا اللہ اکبر میرے نزدیک انسان کو سب سے زیادہ دکھ حافظین سے پہنچتا ہے اور بالخصوص جتنا مراتب بلند ہو حاصل دین بھی اتنا قدر زیادہ ستاتے ہیں یہ یاد رکھیے گا چنانچہ یہی کیفیت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو پیش آئی خود فرماتے ہیں خود فرماتے ہیں اک طرف اگائے بھی یعنی دشمن دین ایک طرف اگائیں دیں ایک طرف حاسدین بندہ ہے تنہا شہا تم سے کروڑوں دروت ظاہر ہے جو کسی محاذ میں مقابلے پر آئے تو اسے سخت صدمات کا سامنا ہوتا ہے امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو بھی محاذات میں صدمات کا سامنا ضروری تھا سب کو بیان کروں تو بہت وقت چاہیے اور وقت نہیں ہے نمونے کے طور پر ایک واقعہ پیش کروں جو آپ کو حاصدین کی طرف سے صدمہ پہنچا جنار سید الطاف علی بریلوی اپنی آنکھوں دیکھا حال تحریر فرماتے ہیں کہ خود مولانا صاحب کے یہاں بارہ ربیع رقب کو خاص الخاص اہتمام سے محفل میلاد ہوتی جس میں یہ قاعدہ تھا کہ داڑھی رکھنے والوں کو تبرک کا ڈبل حصہ اور بے داڑی والوں کو ایک حصہ دیا جاتا حضرت کی ترکیب میں کم عمری کی وجہ سے میں بے ریش تھا اس لیے مجھ کو بھی وہی حصہ ملتا تھا مولانا کے مدرسے میں قرب و جوار کے طلبہ کے علاوہ آسام بنگال پنجاب سرحد سندھ اور افغانستان تک کے کچھ علوم دینیا پڑھتے تھے جنہیں کتب درسی اور قیام و عام کی سہولت مہیا کی جاتی مقصر طالب علم شہر کی مساجد میں امامت کرتے انہی کے ہجروں میں قیام کرتے اور اہل محلہ ان کے کپیل ہوتے تھے بعض ذہین طلبہ شہر کے بازاروں میں آریہ سماجیوں عیسائی مشنریوں سے آئے دن مناظرے بھی کرتے تھے ایک دارالختا بھی تھا جو اس استفتاؤں کی روشنی میں ملک کے طول و عرض میں فتوی ارسال کرتے مسلمانوں کے باہمی تنازعات کو بھی شرح شریف کی روح سے طے کرایا جاتا اور ہزاروں لوگ مقدمہ بازی کی تباہ کاریوں سے بچ جاتے اور اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی عظمت روحانی ان کے فیصلوں کو بے چون چرا ہر فریق تسلیم کرتا حضرت کا معمول تھا کہ بعد نماز اثر مسجد کے شمال مشرقی حصے میں جہاں ایک سایہ دار درخت بھی تھا تشریف فرما ہوتے اس مجلس میں حاضری کی اجازت عام ہوتی بلا روک ٹوک ہر شخص سوال کر سکتا تھا یہ برکت صحبت مغرب کی اذان تک جاری رہتی اور اعلی حضرت کی اس مسجد میں جمعے کے روز بھی خاصی بھیڑ بھاڑ اور رونق ہوتی جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نماز کے لیے ساڑھے تین بجے کا وقت مقرر تھا سارے شہر کے وہ حضرات جو اپنے محلوں کی مسجد میں کسی مجبوری سے بر وقت نماز نہ پڑھ سکتے وہ یہاں آ جاتے حضر اعلی حضرت کے ہی ایک مرید گڑھ مان رائے کے قریب گلی حکیم وزیر علی کی ایک چھوٹی سمتیں تھے جس میں ایسے تمام لوگ آتے جنہیں کے باعث جلد نماز جمعہ سے فارغ ہو جانے کی ضرورت ہوتی تھی تو اعلی حضرت مالی اعتبار سے بہت زی حیثیت تھے معقول زمینداری تھی جس کا تمام تر انتظام ان کے چھوٹے بھائی مولانا محمد رضا خان صاحب کرتے تھے اور اعلی حضرت کے اہل خاندان کے محلہ سوداگر میں بڑے بڑے مکانات تھے بلکہ پورا محلہ ایک طرح سے ہی, نہیں ہی کا تھا محلے کے چاروں طرف ہندوؤں کی زبردست آبادی تھی کوئی ایک راستہ بھی ایسا نہ تھا جس کے ہر دو جانب کثیروں کا آداد ہندو نہ رہتے ہوں لیکن اعلی حضرت کا وقار جلال کچھ اس طرح کا تھا کہ ہندو مسلم فسادات کی سخت کشیدہ فضا میں بھی کبھی کوئی ناگوار واقعہ پیش نہ آیا ہندوؤں کو ہمت نہ ہوئی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے مطلب طرف غلط نگاہ کرنے کی تقسیم ملک کی ہول ناخیوں کا دور بھی گزر گیا اور ان کے چھوٹے صاحبزادے جناب رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور جملہ اعزا و متوسرین بخیر و آفیت رہے جس میں قوت ایمانی کا ایک نادر کرشمہ خیال ظاہرہ ہوتا ہے سیاسی نظریہ کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ بلا شبہ حریت پسند تھے انگریز اور انگریزی حکومت سے دلی نفرت تھی شمس العلماء قسم کے کسی خطاب وغیرہ کو حاصل کرنے کا ان کو یا ان کے شہزادوں کو کبھی تصور بھی نہ ہوا اور والیان ریاست اور حکوم وقت سے بھی متلق راہ و رسم نہ کی بلکہ بقول الحاظ سید ایوب علی صاحب مرحوم جن کو چھبیس سال تک اعلی حضرت کے ساتھ رہنے کا شرف ہوا فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا ڈاک کے لفافے پر ہمیشہ الٹا ٹکٹ لگاتے تھے یعنی ملکہ وکٹوریا، ایڈورڈ ہفتم اور جارج پنجم کے سر نیچے کر دیتے تھے ٹانگے اوپر کر دیتے تھے اس طرح حضرت کا عہد تھا کہ وہ کبھی انگریز کی عدالت میں نہ جائیں گے اور اس کا سب سے زیادہ مشہور واقعہ سید ایوب علی صاحب فرماتے ہیں کہ جو میرے مشاہدے میں آیا علماء بدایوں سے نماز جمعہ کی اذان ثانی نزد ممبر یا صحن مسجد میں ہو کے مسئلے پر اختلاف تھا جس کی بنا پر مقدمہ بازی تک نوبت پہنچی اہل بدائوں مدعی تھے اور انہوں نے اپنے ہی شہر کی عدالت میں استغاثہ دائر کیا تھا مولانا صاحب کے نام عدالت سے سمن آیا انہیں اعلی حضرت کے نام اس پر حاضر نہ ہوئے تو اہتمالی گرفتاری کی بنا پر ہزارہ عقیدت مند مولانا صاحب انہیں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے دولت خانے میں جمع ہو گئے نہ صرف جمع ہوئے بلکہ آس پاس کی سڑکوں گلیوں میں باقاعدہ ڈیرے ڈال دیے دن رات اس عزم کے ساتھ چوکس رہنے لگے کہ جب وہ سب اپنی جانیں قربان کر دیں گے تو قانون کے کرندے اعلی حضرت کو ہاتھ لگا سکیں گے فطہ اور جان اثاروں کا ہجوم جب بہت بڑھ گیا اور محلہ سوداگر میں تل دھرنے کی جگہ نہ رہی تو گھنی آبادی سے دور مسجد نو محلہ کے قریب کوٹھی میں اعلی حضرت کو منتقل کر دیا گیا اس کوٹھی کے سامنے گورنمنٹ ہائی اسکول کا نہایت وسیع کمپاؤنڈ تھا جس میں کئی لاکھ آدمی سما سکتے تھے اسی کشاکش کے دوران بدائیوں کی کیچہری میں مقدمے کی پیشیاں ہوتی رہیں جس میں مقصر لوگ بریلی سے بھی جاتے تھے اہل بدائیوں کا بھی خاصا اجتماع ہوتا ایک دوسرے کے مل مقابق کیمپ لگتے حل ہاں تصادم کا خوف اور رہتا تھا ایک پیشی کے موقع پر سید ایوب علی صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے چچا کے ہمراہ گیا اور وہاں پہلی اور آخری بار میں نے اس دور کے مشہور معروف قانون دان جناب مولوی حشمت اللہ بار ایٹ لا کو دیکھا یہ سر سید کے دوست تھے اور اٹھارہ سو بانوے عیسوی میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس ہب تک دہلی کے صدر ہوئے فی وقت میں وسوخ سے نہیں کہہ سکتا لیکن میرا خیال ہے کہ مولوی حشمت اللہ صاحب کی کوشش مقدمہ مزکل اس طرح خارج ہو گیا کہ اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی آن قائم رہی یعنی وہ ایک مرتبہ بھی حاضر عدالت نہ ہوئے حالانکہ بعد پولیس سے لے کر فوج تک چلی گئی تھی نہ انہوں نے زبانی یا تحریری قسم قسم کی معذرت داخل کی کیونکہ بعد ہزار انتہائی پیمانہ پر مبارکبازیوں کا سلسلہ کئی ہفتے جاری رہا محلہ محلہ کوچا کوچا سے جلوس نکل کر سڑکوں پر اس طرح گشت کر کے اعلی حضرت کے دولت قدے پر پہنچ گئے کہ چھڑکاؤ ہونا, ہو... چھڑکاؤ ہونا ہوتا جاتا گلاب پاشی ہوتی میلاد خانوں کی تولیاں گلوں میں ہار ڈالے جوم جوم کر جوش و خروش کے ساتھ خود اعلیٰ حضرت کا ناطیہ کلام بلاغت نظام پڑھتے جاتے مٹھائیاں اور ہار پھولوں کی خان پوج سینیاں بھی ساتھ جاتی ہیں جو منزل مقصود پر اعلی خدمت میں پیش کر دی جاتی حضرت ان تمام چیزوں کو مجمے میں تقسیم فرما دیتے یعنی نہ کبھی آپ نے اعلی حضرت رحمتہ اللہ نے کبھی انگریز کو مانا نہ ان کی حکومت کو مانا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ عدالت میں نہ جانا اس وجہ سے تھا کہ جب یہ انگریزوں کی حکومت کو نہیں مانتے تھے تو ان کی عدالت کو کیوں مانیں سبحان اللہ ایک اور واقعہ اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تاریخی اہمیت رکھنے والا واقعہ تحریک خلافت و ترک موالات کے تحت ہندو مسلم تحاد یعنی ہندوستان میں ہر دو اقوام کی متحدہ قومیت کی تحریک کی پرزور مخالفت تھی اس وقت صورت یہ تھی کہ جنگ ترابلس و بلقانلیا مسجد کامپور اور پہلی جنگ عظیم میں سلطنت ترکی کی مکمل تباہی نے آمد المسلمین کو انگریزوں کے حد درجے بدل کر دیا تھا ہندو بھی بعض جنگ حکومت کی جانب سے موجودہ حکومت کو خود اختیاری نہ دیے جانے اور جلیا نوالا باغ کے ہولنا قتل عام کی وجہ سے سخت مشتعل تھے نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزوں کے خلاف تحریک ترک موالات اور تحریک خلاف زور و شور سے شروع ہو گئی جس میں ہندو اور مسلم متخہ طور پر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے ہندو مسلم بھائی بھائی متحدہ قومیت کا جذبہ اس قدر عروج کو پہنچ گیا تھا کہ آریہ سماجی لیڈر شرداند جیسے اسلام دشمن کو جامع مسجد دلی میں تقریر کے لیے لاکڑا کیا گیا انگریز دشمنی میں جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا کہ اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ اور ان کے مطمئن بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے لیکن ان کے یہاں ہندو دوستی بھی پسند نہیں کی جاتی تھی اور وہ مشرقین سے موالات کو ملت اسلامیہ کے لیے خود کے مترادب سمجھتے تھے لہٰذا ان کی جانب سے مخالفت کا زبردست دھماکہ ہوا ایسا دھماکہ کہ تھوڑے ہی عرصے میں اس کی گونج دور دور تک پہنچ گئی اور اعلیٰ حضرت کو یقین تھا کہ مسلمان ہندو قومیت میں ضم ہو گئے تو نہ صرف ان کا دین و ایمان خراب ہو جائے گا بلکہ ان کا سیاسی مستقبل بھی تاریخ ہو جائے گا انگریزوں کے جانے کے بعد جو جمہوری نظام میں حکومت قائم ہوگا اور مذہبی بنیاد پر اکثریت وقریت عین ہوگا اس میں مسلمانوں کی نمائندگی برائے نام رہ جانے کے باعث وہ اپنے قومی و ملی تشخص سے بالکل محروم ہو جائیں گے ان کا مذہب کلچر اور زبان سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے اسی تاثیر کے تحت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اور ان کے جماعت کی جماعت اہل سنت کے ارکان و اقابر نے ہندوستان کے طول و عرض کے دورے کی گھر گھر پیغام حق پہنچایا کانگریسی مسلمانوں بالخصوص جمعیت العلماء ہند اور فرنگی محلی علماء سے بڑے بڑے مارکار مناظرے اور مقابلے ہوئے اور یہ ان کی حق گوئی کا نتیجہ تھا کہ چند سال نہ گزرنے پائے تھے کہ ہندو مسلم موالات کا تلسم ٹوٹ گیا روز مردہ کی زندگی اور سرکاری و نیم سرکاری محکموں میں ہندوؤں کی جارحانہ بالادستی اور خود گرزی کھل کر سامنے آ گئی اور شہری سنگن کی قابل نفرت تحریک نے بھی جنم لے کر آنن پانن ہولناک صورت اختیار کر لی بظاہر غ غیر متعدب ہندو کانگریسی رہنماؤں کی مسلم دوستی کی بھی نہرو رپورٹ کی شکل میں حقیقت عیاں ہو گئی تو ان حقائق کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجدد الفانی رحمت اللہ علیہ شیخ احمد سر ہندی رحمتہ اللہ علیہ نے جو دو قومی نظریہ پیش کیا تھا اس کو پورے زور و شور کے ساتھ عملی جامع سیدی اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ اور ان کی عقیدت مندوں نے پہنایا بعد ازاں محمد علی جنہ نے 1936 سے اس نظریے کو نہایت منظم بنیادوں پر پایا تکمیل پہنچایا اور 1947 میں پاکستان وجود میں آیا اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے کلمی جہاد کی برکت ہے کہ آج سنی مذہبی بہروپیوں کے مکرو فریب سے محبوب ہیں الحمدللہ آج سنی جو ہے ان مذہبی بہروپیوں کے مکر و فریب سے محبوب ہیں بلکہ یہ اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی کرامت ہے کہ جو بھی کہیں بھی مسائل و عقائد اہل سنت سے سرشار ہے اسے مخالفین بریلوی کہتے ہیں اگر کہ وہ اعلی حضرت کا نام تک بھی نہ جانتا ہو ٹھیک ہے نا یہ اعلیٰ کرامت ہے کہ جو بھی کہیں بھی مسائل یا عقائد اہل سنت سے سرشار ہے اسے مخالفین کیا کہتے ہیں یہ بریلوی ہے بھلے انہیں اعلی حضرت کا نام بھی نہ آتا ہو اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ اعلی حضرت دشمنی کا اظہار کرتے ہیں تب بھی مخالفین کے اس لقب سے نہیں بچ سکتے دور حاضرہ میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے خلاف تحریک چلائی جا رہی ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ اعلی حضرت کے خلاف اپنی تحقیق کو ترجیح دیں لیکن یہ بھی اپنا نقصان کریں گے اور آخرت میں رسواں ہوں گے لیکن اعلی حضرت کا نام زندہ اور تابندہ رہے گا جب تک آسمان پر چاند رہے گا اعلی حضرت چمکتا تیرا نام رہے گا وما علینا تو الحمدللہ یہ ہم نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قلمی جہاد سے متعلق جو ہے آپ کے سامنے یہ بیان کی ساتھ حاصل کی ہے تو آج اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی عالمی اہمیت اور قلمی جہاد سے متعلق جو ہے آپ کے سامنے الحمدللہ کچھ مواد پیش کیا ہے اللہ تبارک جلال اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین میرے بات حصل میں دو ویسے تو میں نے آر کیا نا پینتیس چالیس نکات ہم نے لکھے ہیں کہ جس پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی وہ سیرت کے مختلف پہلوؤں کو ہم روشنی ڈالیں گے لیکن اس میں دو موضوعات ایسے ہیں جو کہ ہم بیان کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں ایک تو ظاہر ہے کہ تین تین بلکہ کرنے ایک تو ہے قرآن سائنس اور امام احمد رضا خاں رحمتہ اللہ علیہ یہ مطلب موضوع بہت ضروری ہے بہت اس میں اعلی حضرت کی علمیت انشاءاللہ شاء ہوگی اور ایک جو ہے فتح رضویہ اور فتح گنگوہیہ کا تقابلی جائزہ اور تیسرا جو ہے وہ اعلی حضرت پر ڈیڑھ سو اعتراضات اور ان کے جوابات لیکن ظاہر ہے میں ڈیڑھ سو اعتراضات تو یہاں بیان نہیں کر سکتا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا لیکن ظاہر ہے کہ ان میں سے میں منتخب کروں گا انشاءاللہ شاء چند ایک تیس پینتیس چالیس مختصر مختصر سے اعتراضات جو کہ بہت عام ہیں کیونکہ یہ بتہا لوگ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر کرتے ہیں تو ان تبارک و ان کے جوابات ہم مختصر ارض کر دیں گے اب اس کی ترتیب ہم نے دینی ہے آج یہ دو ہوئے لیکن سوالات بحرال نہیں ہو سکے اور اب میں ظاہرہ اجازت چاہوں گا لیکن کل ان شاء اللہ تعالی کوشش کریں گے ہم کہ ایک دو موضوعات پر ہم کچھ بیان بھی کر لیں اور کچھ ان اللہ سوالات کا سلسلہ بھی ہو سکے امید ہے ان اللہ دیگر علماء کرام بھی تشریف لائیں گے ظاہرہ جب ایڈمن حضرات نے یہ روم کھولا ہے تو دیگر علما سے بھی ان کے رابطے ہوئے ہوں گے ماشاء مناسا سوال کیا منصلب سوال ہے آپ کا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اعلیٰ حضرت کی پکچر ہے کیا سچ میں ان کے پاس پکچر تھی ان کی کوئی پکچر تھی دیکھیے یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پکچر سے متعلق مشہور تو ہے کہ اعلی حضرت وضو فرما رہے ہیں یا ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مفتی سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ ہیں اور ساتھ اعلی حضرت بھی ہیں کیونکہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو ہے نا کیمرہ ایجاد تو ہو چکا تھا کیمرہ ایجاد ہو چکا تھا اور اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کو مطلب خبر نہ تھی آپ وضو فرما رہے تھے یا آنکھیں بند کر کے ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کسی نے تصویر کھینچ لی تو بہرحال کئی لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ اعلی حضرت ہیں سمحان اللہ یہ کا دکا اسلامی بھائیوں کو میں جانتا بھی ہوں جن کو خواب میں رحم اللہ حضرت کی جو ہے وہ زیارت ہوئی ہے تو مطلب ان سے بھی معلومات کر لیں گے یہ پکچر بہرحال میں نے دیکھی ہے یہ پکچر میں نے دیکھی ہے لیکن بہرحال میں نے آگے ایسے ان मैंने کو جو ہے نا میں نے دکھائی نہیں ہے نہ ہی میں نے اپنے پاس رکھی ہے ٹھیک ہے نا اصل چیز پکچر رکھنا نہیں ہوتا کیونکہ اصل چیز تو بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا ہوتا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو فائض رمضان حسیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے وہ دین کا کام کرنے کی توسیع کا تع فرمائے اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی ہی کابشیں ہیں کہ آج الحمدللہ سنیت بریلویت الحمد دعوت اسلامی کی شکل میں بھی موجود ہے تو یہ عالمگیر تحریک اعلی حضرت کا صدقہ ہے قرآن سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی کام ہمیں کرنے چاہیے مدنی قافلوں میں بھی جانا چاہیے مدنی انعامات پر عمل بھی کرنا چاہیے ہفتہ واری اجتماع کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے نظریات اور اخبارات پر مضبوط رہیں اور ہمیں یہ ترغیب بھی اس ماحول کی وجہ سے ملتی رہے کہ ہم امر بالمعروف بنی امی منقر کرتے رہیں اللہ تعالی مدینے کی زندگی اور مدینے کی موت نصیب فرمائے آمین آمین آمین اللہ رب العزت آپ سب کو مجھ گناہ گار کو اپنی رحمتوں برکتوں میں جو ہے وہ اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت میں جینا مرنا سکھائے اور حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرمائے زندگی رہی تو کل انشاءاللہ پاکستان کے وقت کے مطابق تقریبا ساڑھے نو بجے ملاقات ہوگی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ ہم ممتاج دعا ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مقصرہ